سر رہی ہاں کہ دان کی یہ خبر خبر نتابی لائے بل دے وسی نسل نرسی وسی لا اکار نکی دس یو انسان لا لاسن اختی لیکن کار کی اغا اغا بےکارشی جب کار نکی کار نکی لا نکی ام کار نہ کی حکومت کار کی لاسکتے ان سے کار کی قدرت مراد ہم اختنی لاف درو کی تصرفات مراد خالص عجز مرادیا نلمکا سر فرق دا وہ ہوا کلا مولا کی شار دے کر دے بول دے پکل مالک مان نے دے پپڑ دے کر دے پر نقل و حرکت کی اخل مولا تمخاج کمالکی <المعنی> متوجہ خصوقی کر رول بھئی پلاڑ بھائی کمالک مملوک پر من ادا نے نلا مولا جام کار تراش نے بندائے خیر اور کر لے گی یا مطالبہ دے کے دا تاؤ کراؤ کام خیر اور فیتم سے کن شیئر کول ہے پورے انگلش کام چارہ یو کوئی نہیں کر خیر اور دش کبھی جو ہونے سی کال ہے پوس مینس کروں گی ہر یسویل ہوا من آئے داول ہال سو نے باخر کی وی اور ڈالیہ سعود کے بھائی دکم دار مکھنی تمثیل کی یو بل سرس سنسم ہونا سبق تو ہلیہ سعود نے سنس مونا سبق پوچھتا بجا ممبئی چرے یا مختارتنا سبقے مناسب کی شدے اور بہ اب دے جسے کہ ادم سواد بریس کے ذکر کو سنگ ذکر کو وہ میاں مرو بلا والا صراط مستقیم کی کی او خبر خبرے چارا ہے آدل ارگر عدل قیدری کے عادل و ظلم کی کو پالیسی کل تو قدرتہ اور طویزم بائے کی پالیسی اور دے پکڑ خوشی دلار روان ریزان مقصد تر سولی سی بور ملے پڑے پنما اور صحیح کسی رسی نو خیر روی سی کل دفری کارن میں دا دو قسم انسان سےریمس کے مساوات کے رش نہارے مابطل اور باطل ماب بان گئےپ قبل اور سر لگی بدھ گئے تو قبر لین و آدر خبر ہی نہیں سیکھو لیں کپاسی میں سر خبر ہی سیکھو لیں میں پائے تکل پتر ربانی کی فیس لی اور میں پلا تکم اور سلونا کرنا کرا کہ لائک دوا لئے لاس ہوتے سکال گیا وہ لکھ لائک دو بلکہ کلو نہ سلور کرنا رکھا خبریں خبر دے پکو بانے کلو نہ تفصیل تفصیل تفصیل تھوڑے چیزیں محتاج آو اس کو رے انصافرے قدرتی کامل ور سر پورا نظام چلو نیشی رکھو لالم ناول تسر مقصد کلام نفی دا علم نفی دا سمے نفی دا قدرت مقصد سبران قرآن کریم کی تاخیر سنگت نے یو آیت کے سی بیان یو آیت کے نور خلاف ریہن نہ کر لے اجم و آیت المس القرآن و شر قرآن کی داعت سے بالکل جامع خیر و شر حرف بکیر عمر ابن عبد العزیز اب خطیبان پیلو جو خطبخرآن کو کہ قرآن کو کا سنشر ہے ندا آیت کو قرآن کو خطبہ کیوں لگائے گا نہ اکثر پاخری پا کی خطبک پہ لکھی گویا کہ خطیب سے پور قرآن قل کو دور سب عثمان ابن ملون حضور و و جنن ایمان مزون عجیب کلا نے طریقے دار حقوق بھی یو انسان مقلب تھی آپ حقوق اللہ یا حقوق العباد یو بھی حقوق اللہ بلدی حقوق العباد حقوق اللہ سے العدل دے الحسان دے اور اس کو دے دفاع شا منکرنا اور حقوق العباد سے شرعی صرف صرف قربانیں ولبدیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق الام یا کس مری یو اوامر بل نواہی عوامر بغیر مامورات العاد وال حقوق اللہ کے ادب کی مناحری الفاشائے وال من کر مناحر ادوش اور حقوق نے بادشری کا نام امکس مری یو مامورات جی لتا بل بل منہیات جی لغیر معمورات کی دن قسم نے جوڑ کا اور منزیات کے بریم تقسیم درا معمورات و قسمی یودی آئین احکام یودی داغی کیفیات یودین نفس شیخ ایوداغی کیفی دے نفس اعیان کا رات لیے آمال اب بلفظ آزم کے راخیلی اس کو بلاد دے آق تو صفات واقعہ آسما آقی را ٹور آدم دے گا توحید آدم دے گا افراد تفریح بگی نشتر ہے صفات مسلح سلق صالحین مسلک شیر کا آدم لے. افراد تفریح نہیں شامی نشتہ تمسیل ہو تحریر تعلیم نشہ ہر ایک چیز کے راستے رہے تو امانت لائ چل رہے مالو کی ادوس زیادتی تکلیف نشتر اور ادوس مطابق تکلیف بالکل محمل تو لول منظور نشتہ اور تو لول محمل نشتہ ٹول کلون کے ٹول کال کے رجب نشتہ اور بالکل محمد نشتہ العادل قیاس دے تو عادل وی بین بے نفراد تقریب اور پری کیم سے سرمانے دیکھ کیفیا المراج ایک سرے التان و بلو الحسن آسن سے احسان بحقبق اللہ کی و سی رہا تو مقابقاب سنت گریقی کا دام دلّاہ مامورات مامورات دہ طرف مدبسمہ پاگل اور پہسان کے بس داخل سے الٹا یا بھائی دن یا ہے احسان منسوخ ایسا طریقہ <تصفح> اور حقوق اور بات کی معمول بھی یاد آ رہے فیدور کے یاد آ رہے تھے نقصان مر قید کہتے قربا قرباوی اور کبھی ذر قربا ضلع ہر مومن کا ذہیل قربا ہے ہر مومنٹ خراب سے ہر مسلمان سر یہ من رہی حق ادا کرائے حق رسول منا حقوق شری دام بخش حقوق اور منا ہی دے ادبخش نہیں کیا عقل آکل شرماجنی چان کارکارے اخل سلیم شرما جنا بہتانے بجے تپاشا شیو کبائے کے پاشا کپاشا جنا بہتان ٹور تپاشا ہو سم منای اگر معلمی مان کرلیل شرائم آدمی شران دن سن کر شرح، منا ہی انسان ظلم کر مزالے میں تعلیم تو دن بری آیت کے داخل دے تو ابد اللہ جدار کے دعوت حکمت جامع آیت تود امر دعوت دعوت بولے ادو دعوت نے مقصد دعوت مقصد بھری صحیح تو وہ جائے گا تو مقصد ہے مقصد قرآن سمجسی سے کر کے علا رب دے رب بکم جائے گورے سورج پشتے رہ سورج نہل دیوی جگم توحید زکر دا دایہ سامورہ دا شرک زکر دا صدق دا قرآن صدق دا رسول بعض باز علموں دا شرک زکر کر دیو توڑتا سبیل الراب ہوئی سبیل مقصد دعوت دیتا طریق دعوت سبھل طریق دعوت بالحکمت والمعیدنت الحسانہ و جاگنم دلتی تو دعوت کیوں یا بعوت کے یا تا جواب نہ کہ دعوت سے حکمت مزا ہسن بکارے اجوا نہیں چاہے دیر پار جا دل ہوں ملتی ہے ہسن دکا رہا دعوت سا دعوت داو سل حکمت والے دل حسنہ حکمت حکم نے پمانکوال دا دائیں علماء تاریخ نے کی عفان العلم والعمل عمل العلم الم بالعمل علم ان و عمل امکل علم چام مختلی پا عمل سرا دری بہن اصطافات قسم دیدے کے مراد حکمت دس مضبوطہ قبرست الت القتیا کتئی دل دیش کا ثبوت دائرہ پار مضبوطہ دلّا حکمت کوئی دی صورت کس کا کہنا مضبوطہ دلّا اس دما دیش کا کیا دار یا حکمت قرآن کا ہی لے کر رسو سورت نے فہم القرآن فارم تو خا قرآن دام دا دا دا کی دا دا دا چلو حکمت کار کا بالکل پہ حکمت کار کو حکمت قرآن کو مسرار چل بل تو حکمت دے بری کرے اس بات دیتے اس بات تو دا دل جو دارے سری داری طرف تو وہ ترغیب اور کہنا وہ سب سرما نا ہے جسان خیستہ موائز خیستہ موائز ہم پڑی سورج کشتہ رہتا تخلیفات غور کہ غور کہ مثال نو دیش قید تفریح دری نو دیش قید اٹھ سورج کشتہ قرآن قسطہ معاوضہ حسن داعت ہونا انتظار نہ وہ کسی ہے اور کسی بڑا آواز لے رہا ہے پتن لے کسی رشتہ دی صرف گوفا او مارتے اور تن خرچ رکھتے ہو گئے ذرا بچے کو تفریح کے قصے نے فن پیدا کی سب دیش کو مولنا رشتہ ہوئے ہو گیا میں کیلے کہ گپ شب بند لگا پر ایک وقت میں برباد تو قرآن قصے اور دلی میں پورے نہیں کرتے موسن دا دا قرآن قصص شخص دانش جاننے والوں سے افواد جوڑا رہے جا دلوں کی مقام د جواب رائے تو چاوت کیا خلگ بگروان شبہد کہی د شباد روسی جل کے جا دل ہوں دائی جواب ورتوں اور بلط احسن لہجوان نے جا دل جگر مجا دلائی جواب تھا دا مقابل جواب اور کبل داسی پر لگ بسم کے پریوا سے طریقہ جب شوہار وی اور پسی طریقہ کئی اور پسیہ نا کا تم پارتھ ماؤ کے تمبے ٹک داپ دتاوت کے وخل کنزل کئی فتی رہے لگئی کلچر شیڑو گئی ہوئی تو چل گئے ان کا بدلاخ نے بس بدل بسر پر سلوانے اوکم دل کا ہے ورین سبر تم کا سبروں کی بددار داخ کا دام دائیں ایسر تعلق نہیں ہم آپ خبر کوم رخ سکتے اور صبر کو اسیمت دے یا نورم دعوت یا اے ب سست خلاف کی مکیل کی تنگی گماں اللہ مر کر مخلت یو خواص کی بداوان امیر در دعوت یو گائی امیر دعاوت اس کی غرم دے رہے صبر کے تو بدل نہ خرید اور ہر چیز دو آپ مردوری بھی کرنا کہنا کرتا کو بردا دیں اجازت در تش کریں اور مشرماتے من کہ الحرام محفوظ میں راج داؤل دوارا کپ گئی نسب کی کرنے کی صرف میراجی ذکر دی اور صحیح جانے سے دوارا پیوش پوانشی لسرا لکھی دسمکی اور میں راج میں لکھی ویراسمان منکری ناتی سو یہ سران گمانوں میں راج نہ مان بولے قرآن کی نشٹا بولے نشا مڑا وائپ ہوئے گئے نا سوریہ نہ جم کش دم میں سابت ہو سی نا تو سابت کرے صحیح ذکر کا کرداس مانوں گا میں راج بل بدا ضرور مانے قرآن کے منگا دارا ذکر بھی قرآن کی دوارشا ابنِ فنزی صاحب صحابہ اور متوطر ہوئی کتان رائے آئی اور رائے بباب کے ہی لن سا میرا دوار شی پیدارے کسی اور جسد روح دشی اسرا کرمت افسا پورکڑ اور میراجر بڑا وہ مسمان پبار بان میراج دبار بہارت کے بدن روح دوار بان سے دن اجماد گو لفظ ہی انکارے انکار انکار, انکار مشرقین گئے بخاری کی حدیث راضی روایت دا نسران ہو فسا ہو پھر مسلح حرامی نبی سے مہاراج نوابس سے نرا بیدار سے اور حرام کے ناس بیدار ہوئی جو خوب کیوں جواب دار دا حدیث کر دت روایت شریک کی بھی نیب ہوئی دا روایت, روایت کمزیل چیمام بخاری غلط سی رہے اور دار شریق رائی شرے تہذیب گری کری دا قبی رائی نے تبدیل نمون کے رو امام رائی دقاج ایاز نہ کلفی شریف پریوار کے اوہان نہ حادیث صرف بخاری ہو لیکن حدیث غیب نے شاید امام بخاری تو اوہام نو معلوم انسان نے کہنا خود امام بخاری نو شری نہیںرے آگے بار امام دلائل گیری گری حل حدیثار دلائل نبوت کی روایت راوی ابن کسیر اقزب من روئے سرو نوجات در ہوجن ہو حدیث ماں نبی سرم دبی سروپ کرے جوابدار ادار اور الزیفر محمد بن حمید میزان کلی کی دیوانی کا کساب دی محمد صاحب جرح جرح کرے و دجال ورسے. بل عز محمد اغوانے سرو مش نیبیسار ہو محمد بن حمید اور محمد بن سا بل کے الخلا ایمان نہ بل دا پادیش کی صرف رویہ لفظ رویا خرس راجی قرآن دائی جواب کئی ماں جال نویا رویا عین نے رویا رو کو مراد دا رویا مصدر سرد مصرح مصرح ملاقات دا دے خبر مصرشی خاص کر دا دلیل دا دلیل شو چی فست پر دنیاوی کران فسٹ آدی پی جنگ جوابار واقع میرا شرے تم جزوئے دے تعلم السال ہو حدیث حدیث راوڑ بے زائی وغیرہ مستلتیا مستری سے ماری مرکات کی لکلی دمشکاتی ارواہ شرمسلطل ارواہ ارواح نبی نورم الماعی دئی چان کلفی بریشپا امبیا دفل قبر نہ سلام نہ چاہ جن اسمان کی ملاو شیر نالم المثال ہوئی تمثیلات اللہ تلّہ پیشکی قادر کا درد آلمن مثال تو میری مطالعہ کی کرے دا نقصان آلمن د لڑ نقصانے مو جدام دیا نہیں پاروس سبحان مقصد تو تین بیانی چیتا پارسی ہوا مقصد دا <تصفح> سورت ال کاح سیتا شریر سے یاد کے وسپور رب اللہ نے بھی تہوار ہو دری جملے مفلی نرومانی ذکر کری ان شاء اللہ شیریں اور سردار تفتیر کر سمت کلچستان ان شاء اللہ ارشی کرنا دا عام دا ابن, عباس وغرق ابن جریب دے کی رکلی. سنت دے انشاءاللہ شاء وسطہ اداشی ہر گلے سے ان شاء اللہ اور داخبر ہے سیدھا تاجر داول کلام سرل دا دا کی ہونا ابن جری وہی نہ قرآن دانے چمک کی تذیر راہ اور ماندا ربک یادو پل رباروں پر تسلیم کرے سے ان شاء اللہ عرش ہوا ان شاء اللہ دے میور تصویر اللہ خپن در مانا ربک رب یادواں تارکتا ہے حکم درب در نشر عذاب نزاب یادواں زر بجو کے تو بہا حکم عام دے کر سلوندا دے وسکورب خیزان سیتا وسکرب قیدان سیتا یادواں پر لب درام نمرا دعا دعا سے دعا گختل دعا گارا دفل رب نقل سے شی د شیر میں رب یا دعا جو خبر مقصد دع د سے اللہ تاغرایات کے دعا گختل میں بائیں کہ مراد وَقُلْ عَصَانْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لَيَقْرَعُ مِنْ هَذَا رَشْعَدَانِ فَذِي لَفُز كِمْيَا مُسْطَلِفَ أقوال وَقُلْ عَصَانْ يَهْدِيَنِي امیدارے چو داں کرب جما زیاد کارا دا خبردار ہونا پیدا کو لو کہ خل کو ٹان کل آسان یاد دیا نہیں امید دار اکرب میں نہ جامانا خبر دا خبردار ساد ہوتا تو خبردار ساد کاف ہو نہیں جدید محبت زیاد کار آتا ہو تو اس ہدایت دپار رشد میرے دار دبا دا دین دا سے صرف خبردار سال کاف ہوئی ماندا میں دیشوں کو سیمان طرف جماعتوں کی جواب دست ہوئی سوال کے ہو کر خبر بیان ہدایت بھی ماں طرف جمع جواب داس ہو بڑا تو ہدایت کی بڑی نزدی وقت کی دیا وقت میں چماتا مائن کرا وقت چماتا شہر سبارا سو بے نظر آئس مکھ کے اللہ تلامات جواب ہو گئی در ماندار کل ساسونا سشیر سرو لگا ومب کا دعا وار دارانا کلش سشیر یا بیا سی یا بیاد نشی خیا خیاد نشو نیا منو میں رکھے گا میں دیشو بخیما ترف جما شیرے خا من منسی کمشی چیری دارے بکور شیر دیا ماں تاغا بیان کی ماں تباہ ظلم کرنے بار کے ذر کرنے اتولی امام پر کبھی ایک دیکھ پالا نا کلکڑی اصح کے دار ہے چاہ اور حکومت نو حکومت دفار سو حکومت درون پر اس حکومت المان نے تسلط اللہ قائم کر ذلقر چاہے بتاج کرے چاہے سو سات دیں لیکن انہیں صرف بن اختلاف ہے مشوران تفرنے کے لیے اس کا اندر شیخ الاسلام ممبئی بیا کتاب اور دل کی نور و فصیل ممبئی پائی اس کا اندر جو آ رہے کتاب الوزیر اور رستور رستوخل اور اندر اس کے اندر کافی ہمارا بل کتاب اسکندر کا دے دل کرنے بل اور بعض تاریخوں نے کی نکری جس کا درد میں نہ نمباری تاریخ کی کلی تاریخ کہ اسی کتابوں نے نکلی تفصیل وغیرہ اسکندر کا تاریخ, کلام تاریخ کی ابوالکلام آزاد وئی دن سیرس تھے تاریخ دبرطانیہ تی پر اس کا اندر نہ سی باری نہ وہ تو سیر بنگ کی جگہ نہ تو سیرس تاریخ تاریخ کرے سیدائے مسلمان بادشاہ طرش درسال اسلام نے تقریباً تین دن لڑوان اور دے لگے دو تو دنیا گڑ بڑھ حکومت حکومت دلان تم اور دیوال والے چین کے دیوال والے یا جارا یورپ والوں پر تاریخ کے گاڈ مہنگا بھی کرے ہیں دریا جاجود سلام فولاد یافت اولاد خدیسی یوروپ ہم بکی داخل اور روس ہم داخل تا تاران داخل چین ہم داخل ڈاکٹر شماری خلب سولادی کی بالخصوص مخصدان چو یا انکار نے کی قرآن دلیل لے حدیث میں صحیح دلیل لے حکومت نے سکھ خریدنا یا اللہ تعالیٰ خلق دائن بنکری سکھ گنت دے نہیں شی لکھ چاہیے بنکری دے فا نے شیراج دے دیوال و توال شیر تاریخ کی نکلی کاکیشا سردر داریا اللہ آئی گیو دیوال دانے تو سب دے حدیبی ہوئی دل تبدی ضلع کرنے انتباس کپارا پارے کا کرانے سب دے دیوال گٹ سب دے حدیدی دوست بنے افرے کا ساندے نے یوگ کرو گا نہ اس میں موجود تھے اور حدیث گران نبی سر زمانے کے اللہ کرے قریب د قیامت دعوتوں کو مراج سڑک مت پاکستان جو کرے ٹینکونا جاگونا سب اور سر کا رانو خلے مرگری روس اور چین تا تار اور دنیا خلئے دنیا بھر بھائی کی ساتھ مجور کی دغ کے ہو گیا ایسال اسلام راج ہادی سے را تفصیلات ذکر یو اولا آیت ونگ کو مل رہا رب ربک حتم مفلی جہنم چند داخلی تہل تحلت القسم مگر للہ قسم دور کو پارا ددیث دے سرا یا حدیث کی دائت راضی وے کوم اللہ وارد آم کا نالا رب کا حکم مخی آ مومنانی کا ختا کالہ واردہ مگر نہیںان تم ارو کی ود مانی یو ماندارا دخول تبد ورئی داستان بستا فیصلم و کرشین فیصل فیصلم و کرشید قسم ہوئی کہ دن بدا ٹول خلق بوزی مومنان ببوزی جو سین دپاران سما جزین تکاؤ بیا نجات کر کے ظالمین تفسیر دار ہے تہلت القسم دل قریب تفسیر دام نے پہلت القسم دام نے وارثی المرو نشان جی بال تومل مار سوکھ تیری درتا سکھ دفلان کی رفتار کی سوکھ شیو پنڈی میں رانی کی ورزی بھی حسکت بچ بشیا حسو بکسکت اغفت نہیں سو کہ لاوار فری بداسان داخت و, و دا فیصلہ نہ بچپن میں زم و تفین و ظالمین میں بکسکت افضل نہ زموں نے مرادش کا تفرب ہو گئے پریم خطاب دا دے کارے داختابد صرف جام نمیان تھا جام نمیا کا مگر جام نم ذکری داخلی بیاد ابادا اور ہے مومینان زب کو ظالمان واس اور شپاب گور شفات اللہ حدام مراد بتا کر تم کہ ربی نفی دشات کا ریا شفات کا ریا نفی دا دلتر دل تک دل دل دل دل تو لائم لے یوں تو زمیر راجی رومانوں تیز کرتا مانے اختیار یاری گری شفات بھی ادب مانی لی شفاعت کول مانی شفات ہاتھ رول دان یا شفاعت مانی شفات دبل چادارہ کول مجرمان تاج کام لکو نہ شفا را مجرمان سفارش نہ لڑیم دیا بار مان دس شیر شفاعت نہ بل جپار کو نہ شفات شفات حصول شفاعت کے لنبسی یا شفات تو لے بغیر علامن تفظرحمان اللہ طریقوں سے احتمالات اللہ صلام القطر رقم و تسلیہ من کی میں استعمالات من شفیع دے کو مشغول خود کل مکیل متفی مجرمین تلت آجے کے تفظ رحمان حدا پر کے مستفیان مراد جی کاٹول قلب چخیوں کو بڑی لی احتیاط نے لری اللہ مگر لڑی آ سوچے تفزر رحمان احدا خدا اختیار بدبات بل عزل بھائی بلروا کری نہ میں اسلام مختصر سو من نمرات دے شفیع سفارش کروں کہ سر دقرحمان احد عام عصر سے دنیا اور سے لا کر اور دنیا کے ابتقاد الحد توحید تو بیان اور باخرت کے ابتقاظ اللہ سے بیا العزن ابتقاض الاحد کم دا تفسیر جی اسلام تسلسہ یادا اللہ تر سامقن تخزدہ مجھے مسلمان خلق بالکل اس اختیار نہ لاکن من تخذ درحمان فیش پاؤ بےزن اللہ لاکن سوخ رحمان نے اجازت داؤدرین فارش سفارش کی, تو قیامت کی پر تو صرف متفین سفارش کرشار لمن شیخ مگر صرف عید پارکولی شعر تعمیر شول ہوئی سورج دیو تو آخان سنت کیسٹ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہاں دکان نمبر دو سردار وغانے کی بہت افوسری مقصد لے دو وقت دم کے ولی را دو را سبارا شن راگ مار کوالت تاج پریم حالت, حالت کے قوم لڑا سنگری مکت جان سنگ ت السلام اگر دوار خدا روس پکام دے پسند اگر یہ سنیم دری دا جواب دار ہے یہ روانیم ابسری زما پنش قدم راجی ردم راج نے پورا معاہدی نواہی میں بوئے رشتہ ہو خدا وقتی وہ لڑا گد تالی میں سنا وقت کرا دیے جی. جی. نا جد لے کر لے ترزا ما دب دا کڑے سے د وقت کھڑے لڑکی نو اللہ دے رضا کی دا وقت لڑش د وقت لڑ سادا ہوئی داول خبریں بار کے اللہ ہوئی دا ٹک دو ترے قوم کو نقش قدم دے او ٹک دا وہ خبرے دے کے ادماج دے تری کی بہت سلیف رہے تیرہ کتاب دل بس آئنے بس ہمارا قوم کام کون سر خطاب بانا گو رہے یا قوم رب حسنا فتعلا علیکم اللہ ہمارا تو میں یہی لال ہے تم غزل فاخلت کے معاہدین تفصیل عبارت بدا سے جوڑائے آئے وادن اکڑتا سورستا سواد فیصلہ تو معدیتا زما دوادی خلاف دا اسرو لگا دا کارخشیر سے مراد لیں سروس نے علامیا یذکر ربکم عادن حسنا فاذکرتموا ایدی منو بتوحید ذرا رب دردنا وادیا سلامات و ذکر کری بار بار توحید تمیا فی زمانہ در بان حضرت رشوان زمانہ حضرت رشی سڑو یرا سڑ و زمانہ پر توحید بارے لے رت تلہ تن زراشفہ ہمارا تمہیں عطا پسند انداز کرئے اس تاسوان نے غزر درم راشیں اللہ پر دربار نماز پڑھتے بال جو بال جو خبر اور ہے مطلب عملے سے আরম্ভ نماز کیا نباشی دس نے گوری چھوئی یہ وہ جو کلی کلی ہے سے سال کے لیے ہم نے علماء مدینہ منورہ تحمیل نسبت خیانت ہم نے علیہ السلام کی بارش اور بفرون کو کٹ کٹ کوسٹل سے گاڑی آ رہی پکری دم کرمانتا بنے اور انسان ہم کپڑے سے چڑھ گئے آتے ہیں پہاڑ جہرام کے سڑے مرکزی کر مچ ملکی صبح سام دے گیا سامان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی والا رسول کے بارے میں فرمایا کہ پس پسنے نے تربیت کے لیے فرمایا اللہ کے شکرانہ شکر کی ہے۔ اگر مریضوں کو خاص چیزیں دیں ہیں نبی علیہ وسلم۔ رات کا حصہ جب لینا نبی علیہ وسلم کا حصہ جب لینا۔ اصل میں یہ کہ میں کہتے ہیں سلام اگر کچھ ہی کہو مادہ دیو نے دے۔ لو باقی یہ پوڑا کا تمام سا کا پرکار راج تناقص مانج سے جو بنا ہور کے بات ہوا لہ نو مطابق میں بھی شروع تھا مسخنے بیچ کا دا کا مالک دیو ہج راج پر لدی نے تب قادے کا سودا نہ تھا ہوگا اور دا کا مدت نشرا تصور کے بات ہوا پرستی میں کہنا وہ کبھی جو تصور ہوا دی معنی کی کوئی کلاں ہے یہ اس کا بدغیر نہ یہ تو گراب کرنے والے کے معاملے کوئی بات نہیں ہے سودا نہ کرنا اکثر ان کے دار ہے جس دار کی صداعتی سے دل کے ولد زنا ہوتا حرام ہے نہ اشیر سے قلب تک کاریمال نمود زنا کے بغیر بھی نہیں جاتا بھی نہیں جاتا اس میں پکی ہو گئی باندھ رہے ہیں شروع سے ہر کوتماشی کی بات سوچنا ہوگا دماغ پر غلطی کی سرون دار استعمال کے ناراساک مزاف ہے نفرت نارے بات سی ڈارے نہ جوڑ والے اشپت امور معلومی دے مانا کی دا مخالفت دپا دا ہون مناسب دا مناسب نہ رہتی تفسیر سرائے منیر نشا پوری کبیر پر ایک دم تفسیر ذکر گئی عواما تک رخاری بس پمان نے بس سیرت کی اور توقعی دماس ریل علم نیا مانو جاتی ہوا سے لگ زمانہ پر لوگ ہو رہے ہیں پار سولہ وَمَا عَبَدْنَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ دَانَ تَحْتَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَلَهُ تَعَالَىٰ مِلْكُ النَّاسِ كُلُّهُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَلِمَا رَأَيْتَ مِنْ خَلْقِهِ فَتَفَكَّرْ وَتَفِيضَا كَمَا خَوَّلَ لَنَا تَقْدِيرًا وَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ لوگان گنے نہ تناؤ غلط نہیں تھی بل نب بہل پیمنٹ بات ہے پاول مانگنے کی مناسب کے لیے پکڑی دلیل درد کا لکھا ہو درد دبارہ دلیل قرآن لگا اور قرآن دلیل تو برہان ہوئی برہان ملکی پکڑی دلیل کا دیش رکان سے دلیل ہوئی اور دفاع حسن سبین کافی درد گلنا گر دیش میں شکان دورہ سفرت کرے طالبان خبر ہے چا دریا گاندھی لوکا ندی مال آل آسمان کے را قدرت کاملی کاملی بلفر یقیناظاد بل, یقینا بل سرح کی وہ لکھ گئی سلو جن کی کھی سائی جزراشی مجب شی سب بندے بند لگے جداشی ردیا کا نظام خرابی نظام خرابی نظام خرابی واقع ابراہیم سلام کی کال بل فال گبھی رم ہاضا فسلو منگانتی درش پتاب کے اے تو کو سکو تھا کاکڑے جائبرہیم اگر یہ بل فالو بل ککڑے دے مشرد جیسی دارے دے تپو سکے خبری مشوری ستارے جوار کرے بل پال کبھی روم در درو نہیں سر کبیر جاکار کرے کبھی نا کبھی سے روک پڑے ہونے وہ جلے گٹ بابا چھوت ہے اغتے نسبت گندا غلط ہو کر ادیب بنا بنے حدیث مالے سبراہیم اسلام درے قذبات پہ لو ادو کرذات اللہ قبارک یو پائے کدارے بلفال کبیرو اول خدا رشدار آئیو تک زبات پہلی بلّہ عالم اور آئیے جے امدادی نکیب مانا لو گوی دلتا شیخ المخال تو ہوئی درونی تائل ازکا نے کو چھپایا حدیث کی پخپلا ابراہیم السلام تائل کرے کرے توانا کا سڑے تپوس کی خورے تو زما پری تانا زماستان سوا پر نشتا کا سلام تائل نہ کہ اسے بلفال کبیروں دیکھ اقوال یادو لما یا تعلیف پانے بینار وہ کمال ادا کرے جزائم مقدم کرے شر پھر کرے پری بائیں خلا گڑبڑ کر خبر کولی شیم لام ودا کار کڑی اور ان کا نام روس سے بولتا کڑے دی کبیر سے بکڑی وہ سشی بھی ہوتا تعلیقی تاریخی کڑے خبر ہی کال شیل ای خبر ہے نشیپول ہے ابراہیم اسلام کی فائلداد اسلام کی فائل کیا سالکوں کی یہی دلیل ہے کہ مونیشوں شیطان پالنے سے کاجیزا ہے نہ کبیروں معابد دیو جنے چلا کرے تیرے نے پایوں پہ پڑی ہے یہ حقیقت ہے بلائی میں سلام پر اس طرح سلام پر اللہ ہودام سر کی جو اللہ کیا مطلب ہے ذرا من سلوکے کے علاوہ کبیر اللہ مادهی جس سے اس پر اس پر اپنا رسول حضرت ایسا لگتا ہے اگر اس نے سقطان نا... ترجیح تھی وہ شگاہ پھل دے دورسی گڑوال کے راگڑے دلور ابتدہ تک سے راضی ہو گئے نا پھر اس کو دا دیو دا لاگے فف حماحت لیمان پھاندے دئی دی گام ستے چ داؤدر ان سے فسعلان نہ ملا دے طرح ککڑی ہو گئی سب شکوا نہ قرآن دانیڑا بلکہ خبل ہے جن کا اشتاد کی بالفر خطاشی یا حکم منسوخین انی قوم ن بارے واپس قوم ایمان راوڑو سجاوت دپارے یوم سے آخر توحید کامل چپاہی کی راقیدہ نشی پورا گولے دا زمان بان عالم زما پنجات قادر آدا سات بل نشتہ پورا کریم نہ سبھ اللہ دینا پاک دے پاک پاکرے اگر اکبل بندر تو ضرور آگے خبر اللہ پاکی کا ذکر کے اللہ پاک عباد اللہ عجز نہ اللہ ابو فل نہ بندی رام سر دے اقبل عجز پیش کے اکبل ایجز ضرورت میں پیش کے انی کن من میں نے یقیناً مائیں اور ظلم کرے ظلم سر تاز اجازت نہ بغیر و فضان ظلم کرے نہ سو محتاجم چھو اس دعا دعا قبولے قبولے دیتو اسلم دعا قبول کی کر نفس فسم سمدسی قبول چھو دی تو شروع نہ عقیدہ اسادی سے اللہ سر شریف نیش بلا عجت روا نشتہ زکا آپتا عجر پیش کو پدی حاجت روا کی سنقسان نشتہ سبحان ہے ذوت محتاجم زکا یا اللہ زماں عجر پور ہے خلف چاہیے ہم دیا گنا انگاری خاص کر یونس علیہ السلام علی درست کو چیز مقاضم امانت ہی مقاضم لے ربی پر ربا نے غسا دا گناہوں کا بل لنق درائے گمانے کو اس من کے قاضر نہیں دا اللہ کو قدرت بان یقین نہ ہو گورا ددوین گناہ نکم ظالم گناگاری سر لال شی پریسری گٹ گنگار اور گناہ نے کبھی نہیں گڑ بلکہ کوبر طرح سے مفسرین جو آباد کی تفصیل کا شفا کتاب نکلے رہے مسلے دفاع اوی لاول کو مفسرین سے لکھی جو مغالبان لے قومی کی غسو دے پا قوم نہیں نہوری مانے ککن تفصیل گرادی کلی چلے ربی کی. نا علی غصاو دے در رب ہی نہ چانک و سعود حل کو در ربد وجن اللہ پارک و سود نقد قرآن کی راضی یب سل شاہ یقدر یقدر تنسیات ہوئی ہے کو گمانب نا سناہ ظلم سلام کسی نفس سے خاف اللہ دئی دشان سر مناسب نہیں آگو رہام نہ لگنا لا ج مراد دے ترجوئی عام عام ديا مانا زہرى داما ليى ہرام دے پايى چن مكڑى ان نہ اندا خبر پہ ہرام دا چى ب دنيں تو نہ دنیا گين نہ ہى بانيں چرام نفی پا نفی پہ لگی دے رائے دیکھ دوزی چو واپس کی مشرقی استدلال جڑی اسلام واپس کی مڑی دنیا تو واپس راجی بلے بانے ناس کی بشپا راجی سوک سکھ دنگ داخلی کو سکھ بار سوک سارا کی نے تی مرگتیا کے پورا قرآن دام آلو واپس راضی دنیا تھا قرآن سورن کی رائے منت کی واپس, کی واپس کی اللہ سورن کی ورائش یاسی یا کے وائش کما لگنا کما لگ نا جڑا ہر ماشت کرے دنیا تو آپس میں سرا دے آیا تور دنیا کو تو آپسی نش تبیل کلانا شکا کرا چاک بنتا جو آپ کرے دلے کی لاز داز اصل خطیبانی کر شیرو آخرا دے جو دنیا نے مرا دیا پیشی دا حرام داسی جو جواب آم اور رکڑے وغیرہ حرام دے کہ من تو نہیں ہوئی حرام من جواب کا خوب دے رہا زبی خبردار آم کلی چمگا مڑکڑی دنیا تو آپس نیچراد لیں کٹری خبر قطعی خبر خبر دی دنیا تلا واپس اعمال کی جائے کہ میں لو پان کے خلاف کشید مڑ گیا دنیا تو آپس ال ایوان مختلا زفدہ ایمان راؤ بندی باقی بولے عزت دنیا تو ہم نے شیراکے دنیا ایمان وسنگ راؤ یو سلطین کا تب نہ کے احتمالات یو استعمال دا از ن مراد جنت سور باخریات جنظم کا اللہ تعالیٰ نیکان بندیان الحدین بشارت اخروی شدہ بشارت دنیا دے از نرا ازم کر اشبری سورت کے مفقت کا شرح اللہ کی بارک ناتیا عزمکت شام مراد شام اللہ تعال نے آخری زمانہ کی واقعی دا, دا. دا شام کبان حکومت رائے دومرانوں پر زمانہ کی اولن امیر پائے کے مقرر کا سوکھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعض والین سوکھ پھر صحافت دی سر اللہ دا آد پور کرے وہ تو بڑے نا نا سوال حضرت ہمارا دیکھا ہم جی حاضر ہیں حضرت علیہ السلام اور اپ کے نام پر اور زبور کتاب کے نام زبور نے فرمایا جدا صدق من الله ائے لیکن لطف مستفد گیا علی کلی السلامان کے طرف اعزاب مبارک ہو ظارات الہدیۃ ربات ہم نے ہمراہ پرماہم بیسکاراوا لیکن عذاب الای شرذوں تو تفسیری اعتراض جب تپنے کے بعد تو ساتیقی زلزلہ ہم لے بکھے دبا نے غرض بکے بہتر مساط و شرار حلق اللہ دبا بہو منہ حقیقی گیا وہ بھائی انصاف سے یہ سے بات کر کر کے اللہ ترا حدیث بیان کرتے ہوئے بہت طبعات اخر بعد اے আদম فریح کو اللہ کی کچھ لوگوں سے بات پر کم کم پورا بڑا کر جا تو میری چیز تو نہیں ہے ہم کم جدا کر لو تم کو بڑا سی ہے بترائش دان ہو دل فرق سمجھا بچی رہا کر تو غزی آقا من نبی لبی سفیرم یہ آیت کی مقی یہ سو اشکالاتی اندونی لائے ہوئے ہیں یہ اشکالات بیسر سو بارا لکھل ہو لیتے دائم اشکال اللہ آئے ضرور مرائن کو حسن نفر نشی ورکوالے ادی کھوئی لبنزول و آقا من نبی ضرور اشکال ہے ہمشتا اندونی بشتا ہے کل تطابر آر درے میں تراب دیکھے یبروز پارا مخلان داخلی تاکی داخلی دنت لمن کلام ولی صرف تشریح کے اور ناکارم جانا ہوگا میں نہ بھی ناکارم جان بارا بڑا ہی لگے معذرد معذور سے رام نے نہ کاراشیر خلق گمراہدی گیارہ اشکال دب ہوئے ہم دب حسر ہر پریم پا کرے لامے پ مفرو سنگت حاصل کرے جو کی سے دام کیو دام کیو دا اور لمن کلام نہ دا سرد دا کلام کے راستے عرب کی راسکل تقدیم تاخیر کی بہار اصل کے ڈالمن اصل کی بزور وبا نے داخل دے یبر دیرامدر سوئی تعبیر کی خام خاصا خراب دے جا جملہ بسر کلام راج دیش ساعت کے اللہ دنیا والا سمائے سمال دو آیت کی توجیح خدا رمو مینانو پہ خپکی دایت کی دا کبے معلوم شو ان لائب کھلونا معلوم ش چلام مومنان جنت تبدا کھیلے دے تو امداد دنیا کے مسلم امداد کئی کا مسلمان پریوا نے کی لاول اللہ نے بھی سر احمد کی واہ راؤلی دنیا کے مسلم امداد کی آخرت کی با جتاخلی لاؤ نالہ چپ تک خپین در کر ایماندار شکن بندولی صبح بندے کا کر دیتا مانو ہے دائ بھو زمیں دئے کہ نبی تراج ہے اور ہلخراجے آسوکھ جگمان کی چمٹا آدھنے کی اللہ ترین ہو گرو صرف دنیا شرد کے بنے کی مانے وہ دن کیا فل یم دل سب لو سما بھی مانی یو خدا آیشمان تلے دان لے و سبب اگوئی یا ان در بائی یا امریکہ کی ہو یہ جا گئی برلی گنائی کی جان لی ٹکٹ والی چپر زم کتلی برلی لڑکی میں سمیا بڑا تھی میں بند کی امداد بندی کی بڑا امداد ملا تو خبردار کا دم لا بری بوری چاہ تبدیلے یادی زیامانا فلے ہم دے سو سمائے چھت سم پانسی کی دو گان گوائی مردار سے امتا شکر پری تدبیر با نے آد غیر زائری کی نانشی ظاہر کی قائد کی دلت ہو گیدان دے من تراج من نہ مراد دے ضعیف مسلمان ضعیف مومن غلط رابطہ خپشی کرم سی بطورترا شی آج یسون اخواج نے پورے کی دے تب علاج مجھے علاج بال بخی ظالم لڑکی شرک تھا اللہ علاج کی دا شرک زمارہ سے شرکا سونا کہ خیال ادائی سے اللہ, اللہ ماسرا مدد نہ کی دنیا سے رکھ گئے زما تجت گئی دنیا کی عجت روک رہی تدبیر دت اللہ یہ علاج وہ دبایات ہوئی اب سمانا دیا سامان اب اخلآسمان سر تعلق دے تو وہ سر تعلق دے سونا مترین دیدام بیاو دائی حالات دور اولی کی اگزری گیور ہوتا ہے آسمان دمانو آلہ دی گرین سم د چ تعلق سے ہم یاؤ سر ادوسر چاہیے سمراجی اللہ پورکرکری سم